تم عرض کرو اے اللہ اسمانوہ اور زمین کے پیدا کرنے والے نہا ہے اور ایا کے جانی والے تو اپنی بندوہے میں فیصلہ فرمائے گا جس میں وہ اختلاف رکھتے تھے